الحمد لله وكفى والسلام على عباده النجي المصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ العظيم. الله العظيم قبش رحوی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وخدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین گزشتہ نشست میں تسکیے کی بات ہو رہی تھی عربی لغت میں تسکیے کا اصل مفہوم کیا ہے وہ بھی بیان ہو چکا مالی کا وہ عمل کہ وہ اپنے باغ یا باغیچے میں جب داخل ہو تو جو پودے اس نے لگائے ہیں اس کی نشو نما میں جو جھاڑ جھکاڑ اور خدر و گھاس رکاوٹ بن رہی ہو اس کو کھرپا لے کر کھود کر پھینک دینا یہ عمل تسکیہ ہے تفصیل سے میں ارض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے دو مرحلے درکار ہیں فطرت انسانی تو اس میں ایمان موجود ہے قلب کے اندر وہ ہے برے اعمال غلط عادات و اتوار گناہوں کے ذریعے سے دل پر کسٹ آ چکا ہوتا ہے اب دو چیزیں درکار ہیں ایک وہ شے کہ جو جذبات میں نرمی پیدا کر کے دقت پیدا کر کے دل کی اس نرمی کی کیفیت کو پیدا کر دے کہ قرآن جذب ہو سکے اندر جیسے کہ دوا اگر جذب ہوگی وجود میں تب ہی در حقیقت وہ اپنا اثر دکھا سکے گی تب پھر وہ شفا کا کام کرے گا اب یہ ہے واض اور شفا اس اعتبار سے اب نوٹ کیجیے قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا گیا ویسے یہ کہ شفا کا لفظ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے وننزل من قرآن ما ہوا شفاؤ و رحمت المنی ولا یزید الزالمین اللہ سارا لیکن یہ کہ اس موضوع پر جو سب سے زیادہ جامع اور گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی وہ سور اس کی ہے یاس ارجات کم موزت الر کم و شفا اناف کو دور اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے معزت نصیحت واس تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہارے سینوں کے امراض کے جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کے لیے شفا دوا بھی آ گئی اور معاوضہ بھی آ یہ گویا کے دونوں کام جو تسکیے کے لیے درکار ہے دل کو نرم کرنا ہے قرآن کے ذریعے نرم کرو کرسٹ کو دور کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے دور کرو چنانچہ ایک حدیث بھی میں نے اپنے اس کتاب میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہے. حضور نے فرمایا انہادل قلوب والا تصبہ کما یسن الحدید الزا صاحب الحما ان دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤ یا رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سائیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ ختم ہو جاتا ہے تو دل پر زنگ لگتا ہے آپ نے بتایا ہے تو یہ بھی بتائیے اس کا پالش کیا ہے اس کا سیکل کیا ہے جلا کیا ہے فرمایا کثرت و ذکر الموت موت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی کثرت ایک موت کو کثرت سے یاد کرو کہ موت آ کر رہے گی یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو عارضی ٹھکانا ہے اور قرآن تلاوت قرآن کی کثرت تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فنکشن اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ان دونوں مضامین کو قرآن کا موعظہ ہونا اور اس واض ہونے کے اعتبار سے قرآن کی جو ناقدری کی ہے امت نے اس کا بہترین نقشہ انہوں نے کھینچا ہے ہمارے واس جو ہوتے رہے وہ یا تو ضعیف حدیثوں کے حوالے سے اس دور میں ایک بہت بڑی تحریک ہے جس میں وہ ترغیب ہے نیکیوں کی لیکن ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے شاید قرآن مجید کے اندر معاوضہ اور نصیحت موجود نہیں تھا جس کے لیے کہ اس قسم کی ضعیف احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ صرف مصنوی مولوی مانوی ہی سے سارا واز ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ صرف ہمارے پاس واز کے لیے سورس اگر ہے تو وہ اشعار ہیں فارسی کے. حالانکہ اصل معاوضہ قرآن حقیقت اقبال نے جو مرسیہ کہا ہے واض دستانو افسانہ بند مانیے وہ پست و حرف او بلند از خطیب و دیل بھی گفتارے ہوں بعض و شاز و مرسل کارے ہوں کہ وائز ہے بڑے ہاتھ ہلا ہلا کر وہ واس کہہ رہا ہے لہک لہک کر اور بڑے افسانے سنا رہا ہے قصے کہانیاں سنا رہا ہے اور اس کی مانی جو ہے تو اس, کے اس کے قول میں اس کے کلام میں مانی تو کچھ بھی نہیں ہے ایسنس تو ہے ہی نہیں ہے الفاظ بڑے بھاری برکم ہیں بہت حرف او بلند حرف بہت اونچے اونچے الفاظ بڑے سقیم لیکن یہ کہ مانی جو ہے موجود نہیں اور خطیب و دہلمی یہ ضعیف ترین جو احادیث کے مجموعے ہیں خطیب بغدادی کا اور دلمی اب خطیب و دہلمی گفتارے ہو ساری حدیثیں وہاں سے لے کر اس کے اوپر اپنے واس کو بیس کرتا ہے بعضعیف و شاز و مرسل کا آرے ہو ساری بحث جو ہے وہ ضعیف احادیث شاز احادیث مرسل احادیث پر اس کی بگلو حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ معائزہ میں ہوں دلوں کو نرم کرنے والی شہ اللہ نے بھیج دی ہے تمہارے پاس قرآن یاس و قجات کو معاہدہ تم ربد کہوں گا شفاون معافی سدور شفا کے اعتبار سے جو تزکیے کا دوسرا ایلیمنٹ ہے اور اصل تو یہی ہے دل کو نرم کرنا تو اس لیے تاکہ یہ دوا اندر داخل ہو چوبا جہاں در رفت کی کیفیت حاصل ہو جائے اندر داخل ہو تبھی جا کر یہ شفا کا اپنا کی تاثیر ظاہر کرے گی لیکن اصل تو یہی ہے کہ شفا یہ ہے اس کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے اس پر بھی جو انہوں نے جو مرسیا کہا پہلے وہ سن لیجئے سوفیے پشمینہ پوشے حال مست از شراب نغمے قوال مست آتیس شیرے عراقی در دلش در نمی سادت بکورام محفلش سوفی ہے سوفیوں کے حلقے ہیں سوفیوں کے سلسلے ہیں تو وہاں کیا ہے انہوں نے بارہا لباس خرکا جو ہے وہ صوفیوں والا پہنا ہوا ہے حال میں مست ہیں اور شراب نغم قوال قوالی سے حال آ رہا ہے انہیں قوالی کے ذریعے سے ان کے اوپر روحانی جو کیفیات کاری ہو رہی ہے اور شیر ہو عراقی کا یا حافظ کا جہاں پہ عراقی کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے جذبات جو ہے وہ پورے عروج پر آ جاتے ہیں آتش شیر عراقی در دلش اس کے دل میں عراقی یا حافظ یا اور کسی اسی طرح کے شعرا کے اشعار سے تو دم آگ آ جاتی ہے در نمی ساد البقرا محفلش اس کی, اس کی محفل کا قرآن سے سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سما ہوتا تھا قرآن کا آپ اپنے صحابہ سے فرمائش کر کر کے سنتے تھے قرآن مجید کیونکہ حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت آپ نے تعریف کی یا آبا موسا ان کا قد اوتی تھا من مدامیر علیہ داود تمہیں تو علیہ داؤد کے سازوں میں سے ساد اللہ نے دیا تو ان سے بھی آپ یقیناً سنتے ہوں گے لیکن ایک حدیث جو آئی ہے زیادہ معروف جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا آپ نے کہ مجھے قرآن سنا انہوں نے کیا حضور آپ کو سنا وہ آپ پر تو نازل ہوا فرمایا کسی دوسرے سے سن کر مجھے کچھ اور حض حاصل ہوتا تو انہوں نے سورہ نساء کے شروع سے تلاوت جو ہے اس کا آغاز کیا جب وہ اس آیت پر پہنچے کی فضا جے نام ان کل امت ان کیا ہوگا اس دن جس دن قیامت کے دن ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے وہ ایک گواہ پیش کریں گے جو ان کے خلاف وہ آپ کے اتماع میں کرے گا جو کہ پروسیکوشن وٹنس کی حیثیت سے پیش ہوگا حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی یہ کیفیت ہے لیکن ہم نے قرآن مجید کو اس کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا لیکن یہ کہ جو واقع تن جو دو اشعار میرے نزدیک ماسٹر پیس کشتن ابلیس کارے مشکلس جہاں کے او گم اندر آما کے دلست ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ گٹوں میں بیٹھ جانا جا کر تو یہ تو دل کے اندر جا کر اس کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا ہے کشت ابلیس کارے مشکل استاں کے او گم اندر آما کے دلست خوشترا باشد مسلمانش کیوں نہیں کشت شمشیر قرآنش قرآن بہتر یہ ہے کہ اپنے ابلیس کو تو مسلمان بنا لو اور اپنے ابلیس کو مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلوار سے اس کا ہما کرو یہ ہے اصل میں دو حدیثوں کا مضمون ہے جو علامہ اقبال نے ان دو اشعار کے اندر سبھو لیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان شیطان یجری بن انسان مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سراہج کر جاتا پورے وجود میں اور ظاہر بات ہے کہ خون کا جو بھی ہے سریا میں خون جو ہے اس کا جو بھی سرکولیشن ہے دل اس کا مرکز ہے اس شہر میں کشترے ابریس کا آگے مشکلست جہاں کے اوگو اندرا ہم کے دلست خوشترا باشد مسلمانشکنی یہ دوسری حدیث ہے اردو نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے صحابہ میں سے کسی نے بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا تو یہ مسلمان بنانا اپنے ابلیس کا جو ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے اسے مسلمان بنانا اس کا ذریعہ کیا ہے تلوار قرآن کی ہے خوشترا باشد مسلمان اشکنی اور کشت شمشیر قرآن اشکنی یہ مدمون مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو مولانا شبیر رحمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے ہیں اپنے حواشی میں وہ سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس قرآن کا یہ جو فنکشن ہے معا بھی ہے اس میں دل کی نرمی کا ذریعہ بھی ہے یہ تسکیا نفس کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف دوا بھی ہے سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مذاح ہونے کو ہے جو بھی کچھ محفل بدعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کی اصل جو باطنی شخصیت ہے وہ تو پشمرتا ہوتی چلی جاتی ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمے مشروب بھی بارہ جس کے لہن سے تورے خدا ہونے کو ہے وہ جو خواشنگ متصدہ والی آیت آئی لنزلہ حاضر قرآن آلہ جبل رائے تو من متصد حیض حیفگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کو جس سے خواشین متصدیہ ہونے کو ہے اس قدر یہ تمہارے لیے قابل افسوس بات ہے کہ جس کی تاثیر سے قرآن جو ہے خواشین متصدہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ خاصے متسویہ ہونے کو ہے تمہارے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہ ہو بہرال کا مرکز و محور قرآن ہے باقی تفاصیل میں منہج انقلاب نبی میں بیان کر چکا ہوں اس قرآن کو اندر اتارنے کے لیے پھر نماز میں اس کے کرات خاص طور پہ فجر کی نماز میں پانچ وقت اس کے کرات اتلما ہوئی الم انکتاب رب کلام بدل کلے ماتھی بلند ججیدہ بندو نہیں متحدہ مطلوما کتاب واقعی سلاح امن سلاح تنہا یہ در حقیقت سب سے بڑا ذریعہ ہے اب آئیے تعلیم کتاب وہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ جب تسکیہ ہو گیا زمین تیار ہو گئی آپ ہل کے ذریعے سے یہی تو کرتے ہیں زمین کے اندر جو ادھر ادھر کی غلط چیزیں ہیں ان کو اکھاڑ کر باہر پھینکتے ہیں اور اس کے اندر کی رویدگی جو ہے نمایاں ہوتی ہے اب بیچ ڈالی احکام کے بیچ اسی لیے یہ لفظ کتاب میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا جہاں کسی شے کی فرضیت آئی کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم اس کتب کوتبہ علیکم اسم ان سلاح تکان و تنل بومنی کتاب موقوتا ولا نکاح حقیٰ یب لگل کتاب و اجلہ۔ دیکھو جب تک کہ جو بھی کوئی خاتون ہے چاہے وہ متلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے جب تک کہ اس کی پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے نکاح نہیں ہوگا تو حقہ اب لوگل کتاب ہوا جلا جب تک کہ وہ قانون کی مدت پوری نہ ہو جائے مدت عدت کے لیے کتاب کا لگ آیا جا تو معلوم ہوا کہ شریعت کے مختلف جو بھی پہلو ہیں ان کی تعبیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے اور اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات نوٹ کر لیں حال ہی میں میں نے اپنے مضمون میں اس کو لکھا بھی ہے جو نوائے وقت میں چھپ رہے کتابیں در حقیقت صرف دو ہی ہیں جو نازل ہوئی دورات کتاب ہے اور قرآن کتاب ہے انجیل اس معنی میں کتاب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شریعت کے اکام ہے ہی نہیں زبر اس معنی میں کتاب نہیں ہے وہ صرف حمد کے نغمات ہیں ہمت کے ترانے ہیں حمد اور مناجات باری تعالی اور انجیل صرف حکمت اور دانائی ہے کتاب نہیں ہے ویسے آپ عرف عام میں جب لفظ کتاب آئے گا تو پورے قرآن کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتاب کے لفظ مراد قرآن کا وہ حصہ ہے جو آکام سے بحث کرتا ہے تلاوت آیات پہلے آ چکا ہے تو کم سے کم یہ دو الفاظ تو موجود ہیں اس ایک آیت کے اندر جو قرآن مجید کے دو حصوں کی وضاحت کر رہے ہیں یا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس حوالے سے تو شریعت جو ہے در حقیقت وہ کتاب ہے تو کتابیں دو ہی نازل ہوئیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے تو لفظ کتاب آیا ہی نہیں صحیح سے صحف ابراہیم رات کو کتاب کہا گیا اور قرآن کتاب ہے اس لیے کہ شریعتیں دو ہی ہیں جو نازل ہوئی ہیں شریعت موسوی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے زمانے تک بھی صرف یہ کہ وہ چیزیں جو فطرت ہے اسی میں سے چیزیں ہیں جو حدور نے گنوائی ہیں چھ چیزیں آپ نے گنوائی ہیں فطرت میں سے ناخن کاٹنا ہے لبے قطلنا ہے بغل کے بال اور دوسرے بال جو ہیں ان کو مونڈنا ہے ختم کرنا ہے مختلف چیزیں ختنا ہے یہ فطرت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں باقی توحید ہے شک سے بچنا ہے شریعت جو ہے وہ پہلی جو ہے شریعت موسوی ہے جو تورات میں عطا کی گئی اور دوسری اور کامل شریعت اور اودی شریعت وہ شریعت محمدی ہے جو قرآن میں وارد تھی اب آگے چلیے تعلیم حکمت میں اس پر بھی ذرا تھوڑی سی خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں حکمت پر اصولی بات میں نے کی ہے پچھلی نشست میں پختگی میچورٹی فکر عقل فہم لیکن جو فطرت کے ساتھ ہو فطرت کے ساتھ یا فطرت کے تابے جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہے کسی شخصیت کے اندر تو وہ ترقی پا کر ہو کر جو وہ شخصیت وجود میں آئے گی در حقیقت اس کیفیت کا نام حکمت ہے البتہ اس کو سمجھانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حکمت ہے اصولی حکمت وہ اصولی حکمت حکمت ایمان ہے اور اس کا جو در حقیقت عقل انسانی جو اپنے طور پر اس میں جو بھی اس نے محنتیں کی ہیں جو بھی کابش کی ہے وہ فلسفہ ہے ماں و طبیعیات یا فلسفہ اخلاق یا فلسفہ نفسیات یہ حکمت اصولی ہے اور ایک حکمت تفصیلی ہے حکمت تفصیلی یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کی حکمت والوں یہ حکم کیوں دیا گیا اس میں نوع انسانی کی کون سی مسلحت ہے عقیمی سلاد علے ذکری نماز جو ہے خام خا تمہارے اوپر مشقت ہم نے ڈال دی ہے دن میں پانچ مرتبہ آدمی اگر حساب لگائے واقعہ یہ ہے کہ شاید دو ڈھائی گھنٹے انسان کے نکل جاتے ہیں اور خالص میٹیرئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ جائزہ لیجئے کہ اتنی جو ہے ہیومن آورز مین آورز جو ہے اتنے انسان کے چلے گئے دنیاوی اعتبار سے تو ان پروڈکٹیو ہے بےکار ہیں ذائقہ ہے خالص بات نہیں اعتبار سے لیکن اس کی کوئی حکمت ہے اس پورے تمہارے طرز زندگی کو تمہاری زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے ورنہ ساری انرجی اور سارا وقت سرو کرو گے کسی غلط رخ پر بھاگ جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا لینے کے دینے پڑ جائیں گا نہ روزہ تمہارے اوپر جو مشقت ڈالی گئی کیوں ڈالی گئی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو زکات کس لیے تاکہ تسکیہ ہو اس لیے کہ سب سے بڑی امپیورٹی جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ مال کی محبت ہے اس مال کی محبت کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے نے تو ہر عمل کا اور ہر حکم کی ایک حکمت ہے اس موضوع کو ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری تاریخ میں ابھی جو یوں سمجھیے کہ جو مجددین جو پیدا ہوئے ہیں صنم خانہ ہند میں بر عظیم پاک و ہند میں ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بارہویں صدیم ہجری کے عظیم ترین مجدد ہیں مجد اعظم ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغ در حقیقت وہ اس موضوع پر علم و اسرار الشریعہ شریعت کے اسرار کا علم شریعت نے جو حکام دیے ہیں یہ حرام کی ہے شہ کیوں کی ہے کوئی حکمت ہے اس کی کوئی مسلحت ہے تمہاری تمہارے لیے اس میں مذرت ہے نقصان ہے یہ چیز تم پر واجب کی ہے کیوں کی ہے اس لیے کہ تمہاری کوئی محمود ہے مسلحت ہے تمہاری کوئی فلاح ہے جو اس سے وابستہ ہے تو یہ جو علم و اسرار شریعہ یہ حکمت تفصیلی کہلائے گی اور وہ جو فلسفہ ہے وہ حکمت ایمانی ہے اب نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ تربیت اور تعلیم نبوی کا جو یوں سمجھئے کہ درجہ تخصص ہے یہ سب کچھ پڑھ کر اب تعلیم حکمت وہ اور انسان جو ہے وہ اب اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو وہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے شریعت کے اصول کیا ہیں اصل مقاصد کیا ہیں یہ ہے وہ اصل شے کہ جو بڑی کمیاب ہوتی ہے ایک سخ کو سارے احکام یاد ہے اسے یاد ہے نماز کے اندر فلاں وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں اتنے سنتیں ہیں اتنے نوافل ہیں سب یاد ہے پورا اصور یاد ہے یا یہ کی تو میں نے ایک مثال دی پوری شریعت یاد لیکن وہ حکمت نہیں ہے وہ جانتا نہیں کہ اصل اصول کون سے کار فرما ہے مقاصد کون سے ہیں ایک مقصد ہے ایک ذریعہ ہے بسا اوقات انسان ذریعہ کو مقصد بنا بیٹھتا ہے وہی چکر لگاتا رہتا حالانکہ وہ تو ذریعہ ہے مقصود نہیں تھا لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہیں پر چکر لگا رہا ہے اسی کو مقصود سمجھ بیٹھا منزل سمجھ بیٹھا حالانکہ وہ منزل نہیں ہے وہ تو راستہ تھا تو جب تک کہ یہ باطنی بصیرت نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کہ مقصود کیا ہے ذریعہ کیا ہے پھر یہ کہ احکام کی حکمت کیا ہے ان میں اصول کون سے کار فرما جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کا نام ہے درجۂ اجتہاد اجتہاد اس شے کا نام آپ کو اصول معلوم ہو شریعت کے اصول معلوم ہو ہدایت آسمانی کے آپ کو مقاصد کا شعور حاصل ہو آپ فرق کر سکیں کہ یہ مقصود ہے اور یہ در حقیقت اس کا ذریعہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذریعے پر مقصود کو قربان کر دیں یہ تو ہو سکتا ہے کسی وقت مقصود کے لیے ذریعے میں کوئی تھوڑا بہت رد بدل ہو جائے حالات کے تقاضے کے تحت لیکن مقصود کہیں جو ہے وہ کہیں بود نہ ہو جائے وہ کہیں نگاہوں سے اجل نہ ہو جائے تو یہ تو وہی شخص کر سکے گا کہ جو مقاصد شریعت سے واقف ہو شریعت کے جو انڈر لائن پرنسپلز ہیں اصول ہیں انہیں جانتا ہو اس اعتبار سے یہ بلند ترین درجہ ہے تربیت نبوی کا پہلے تسکیہ ہے پھر تعلیم کتاب ہے اور آخر میں تعلیم حکمت ہے اب میں آخری جو بحث اس پر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آخری دقیق سا مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ کا اور یہ جو وظائف چہار جو قرآن مجید میں چار مقامات پر آئے ہیں ان میں تین مقامات پر تو ترتیب ایک ہے اور وہ وہی ہے جو یہاں اس سورہ جمعہ کی آیت میں ہے سب سے پہلے تلاوت آیات پھر تسکیاب پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت جس ترتیب سے کہ میں نے وضاحت بیان کی ہے آپ کے سامنے ایک مقام ایسا ہے جہاں ترتیب مختلف ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کے پندرہویں رکو میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی وہ تین آیا تھے جب ویز ذرفا ابراہیم اور قواعد امن البید وائسما آئیے رب بنا تکل مننا ان نت سمیع العلی جب باپ بیٹا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے تو ان دونوں باپ بیٹا کی زبان پر کچھ دعائیں تھیں پہلی دعا یہ تھی پرور جو خدمت ہم کر رہے تو امور فرما رب بنا تکل منہنا ان نکا انت سمی ال دوسری دعا ربنا نا وجالنا مسلم کم ان ضروریت نہ امت اب مسلم مت القار مناس کا نا و تلیہ نا کل تک تب رہی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار امت ہو مسلمت لک اور ہمیں بتا اب یہ جو خانہ کعبہ کی ہم تعبیر کر رہے ہیں ہمیں دکھا اس کے مناسب کیسے ہوں گے حج کیسے ادا کیا جائے گا اس میں کیا طریقے اختیار کیے جائیں اب تیسری جو ہے دعا تیسری رعایت میں وہ ہے در حقیقت جس کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ ہماری نسل میں سے جو گمت مسلمات اٹھائے ربنا وبا سیم رسول ان میں ایک رسول اٹھائیے انہی میں سے انہی میں سے ہو وہ کا